جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا اللہ رب العلم ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علی رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلا نزلاں علیہم الملائقہ وکلََََََََََّحم المعط و حشرن عليم كل شعين قبل ماکان اليومن ال شاء اللہ ولاء كناكثر ہم ججلون قرآن مجید کا آٹھواں پارہ اس مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے الفاظ بلا ونا سے پہچانا جاتا ہے اس کی ابتدا میں وہی مضمون کے جو ساتویں پارے میں بھی زیر بیاس آ چکا ہے ابھی جاری ہے یعنی قریش کی طرف سے تقاضا کہ اب ہم حصہ موضاء دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تقاضے کو ٹرن ڈاؤن کیا جانا اب اسی کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے آ کر ان سے بات کریں اور جو چیز یہ مانگتے ہیں وہ سب ان کے سامنے لے آئیں پھر بھی یہ لانے والے نہیں ہیں ہاں سوائے ان کے جو جن کے بارے میں اللہ چاہے اور ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے آیت نمبر ایک سو چھبیس میں ایک اہم مضمون آیا ہے فَمَنْ اللہ یا دیا ہُو تو جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے دے یشرح صَدْرَهُ اسلام تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر انشرح صدر عطا فرماتا ہے اس کے سینے کے اندر اسلام کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے یعنی وہ اسلام اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے انکار کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ اور گھرتا ہوا بنا دیتا ہے اس کے بعد اتمام حجرت کا قانون آیا ہے آیت نمبر ایک سو میں ارشاد ہوا ظالقہ علّ یقربو کا مہلک القرا بے ظلم و اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کے رہنے والوں کو از راہِ ظلم ہلاک کر دے اس حال میں کہ بستی والے ہدایت سے غافل ہوں مراد کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انہیں وان کرتا ہے انہیں جگاتا ہے اچھی طرح اور جب وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی انہیں ہلاک کرتا ہے اور انہیں نیست و نابود کرتا ہے یہ آئے مبارکہ حقیقت عنوان ہے تمام امباء رسول کی جو اگلی صورت میں آنے والے ہیں یعنی ان رسولوں کے واقعات کہ جو قوموں کی طرف بھیجے گئے رسول بنا کر قوم انکار پر اڑی رہی اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر اسی دنیا میں انہیں تباہ و برباد کر دیا تورات کے مزامین خاص طور پر اس کے ٹینٹ کمانڈمنٹس احکام اشرح اس کا خلاصہ قرآن مجید میں زیادہ تفصیل کے ساتھ تو سورہ بنی اسرائیل میں زیر بحث آیا ہے تیسرے اور چوتھے رقوع میں لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ورشن آپ کو سورہ آنام کے اندر بھی ملتا ہے آیت نمبر ایک سو اکاون سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو باون میں مایا قل تلاؤ اتب ما حرم کم علیہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے اللہ تشرکو بہی شیئن پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ بناؤ وہ بل اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اس لیے کہ ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی اور بے حیائی کی باتیں ہاں کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ان سے اجتناب کرو اور کسی بھی شخص کو ناحق قتل نہ کرو ظالق وساکم بہی لال تاقلون یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم سینسبل ہو جاؤ پھر کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا اور مال مال یتیم کے تھے قریب بھی نہ جانا مگر آسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور ناب توول میں کمی نہ کرنا ناب بھی پورا کرنا اور توول بھی پورا کرنا اور جب بھی کوئی بات کرو تو عدل کی بات کہو اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو ظالقہ وساکم ذالکم وساكم بھی لالكم تتقون اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے سیرنام کے آخر میں ایک بڑا زوردار حکم آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اعلان کر دو قل ان سلای و نسوخی ومماتی مہیا رب العالمین کہہ دو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے باب ذالقہ عمر اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے وہ ناول اور میں اسلام قبول کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سبمٹ کرنے والوں میں پہلا ہوں اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور عظیم صورت صورت اور آراف آتی ہے جو سورہ انعام ہی کی طرح ایک طویل سورت ہے اور یہ دونوں سورتیں قرآن مجید کی طویل ترین مک کی سورتیں ہیں سورہ انعام کے بیس رقوع تھے سورہ آراف کے چوبیس رکو ہیں اگرچہ سورہ آراف کے رکوع کچھ چھوٹے ہیں ہجم کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے سورہ آراف اور سورہ انام یہ دونوں جوڑوں کی جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں صدر الانعام میں زیادہ زور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پر ہے جب کہ سور آراف میں زیادہ زور رسولوں کے واقعات پر ہے اسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں سورہ آنام کا مین مضمون تذکیر بھی آیات اللہ ہے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت اور صورتعراف کا مین مضمون تذکیر بی ایام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے اس زمین پر ظاہر ہوئے یعنی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا اور قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کے ذریعے سے ان کے حوالے سے نصیحت ہے صورت العف کے آغاز ہی کے اندر یہ بات واضح کی گئی اس تمہید کے طور پر جو مضمون اس صورت میں آنے والا ہے کہ وہ کم من قریت ناہلک ناہا فجا ہا باسنا بیاتن أَوْ قائلون اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ اس کے بست، ان بستیوں کے رہنے والے یا رات کو سو رہے ہی جی تھے یا دوپہر کو کلولا کر رہے تھے پھما کانہ دعواہم اس جام باسنا اللہ ان قالو انا کنّا اور جب ہماری پکڑ آئی تو اس کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے کہ یقینا ہم ہی زیادتی کرنے والے ہم ہی ظالم تھے اس کے بعد اسی مضمون کو جاری فرمایا ایک اور زاویے سے فلا نسَ اللہ ارسلہ علیہ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے ولاسمر سلیم اور ہم پوچھیں گے رسولوں کو بھی اور ہم تمہیں رسولوں کے قصے ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور ہم موقع سے غیر حاضر نہ تھے ول وزن ویوم حق اور اس دن یعنی قیامت کے دن وزن اعمال ٹھیک ٹھیک ہوگا جو کوئی بھی جس کے بھی اعمال بھاری ہوں گے یعنی نیک آمال, آمال کا اعمال کا پلرہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ فلاح پائیں گے اور جن کے نیک اعمال کا پڑا ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں رہیں گے اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ہے کہ ان پر عمل کیا جائے انہیں مانا جائے تو ان کی حق تلفی کیا ہے ان کا انکار کرنا اور ان پر عمل نہ کرنا اس کے بعد قصۂ آدم و ابلیس سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے فرمایا ولقل ناکم ثما ثور ناکم سما کل ناد ملائے آدم اور اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے جو تھا تو اگرچہ جن لیکن اپنی ریاضت اور عبادت کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے اے آؤٹ آف ٹرم ٹرن پر موشن پائی تھی اور اسے فرشتوں میں شامل کر کے ان کا استاد بنا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی کی کہ تمہیں کسی نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں جو تمہارا رب ہوں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو لیکن اس نے بجائے اپنا قصور ماننے کے اللہ تعالیٰ ہی کو مرد الزام ٹھہرا دیا کہ اللہ چونکہ تیرا حکم غلط تھا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا تو میرا مٹی کے وجود کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا یعنی تیرا حکم غلط تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفاع ہو جاؤ اس مقام پر رہتے ہوئے تمہیں زیبا نہیں تھا کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے لہذا نکل جاؤ اس نے کہا کہ رب العالمین مجھے موقع دیا جائے قیامت تک کے لیے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو ت نے اسے عطا کیا ہے اپنی خلافت کا اللہ نے فرمایا جا تمہیں ملت دی جاتی ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر تیرے صراط مستقیم پر مرچہ بندی کروں گا اب وہ صرات مستقیم کون سا ہے یہ قرآن مجید ہی سرات مستقیم ہے یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم استدا کرتے ہیں نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے کہ اہ دن سراۃۃ المستقیم اور پھر الفلام میم زالگر کتاب و لار حدل المطقیم سے شروع ہونے والا قرآن مجید اس میں سے کوئی آیات جو ہیں ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں ایز ان انڈیکیشن کہ یہی سرات مستقیم ہے تو شیطان نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے صرارت مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا اور پھر میں انسانوں پر سامنے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے حملہ آور ہوں گا بلا تاجی تو اکثر شاکرین اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے میں جہنم کو تم تم تم اور تمہارے پیروں کا پیروکاروں کے ساتھ بھر دوں گا اور پھر آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا و یادم اسکن انت وضو ذل اے آدم تو اپنی بیوی بی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ لیکن بلا تقرب حاضی شج اس درخت کے قریب نہ جانا فت میں نہ زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے قرآن مجید نے یہ تو مینشن نہیں کیا کہ وہ درخت کون سا ہے اور ہمارے مبرین نے اس پر بڑا زور لگایا ہے کہ وہ درخت کیا تھا لیکن ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید خود کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے جتنا ایکسپلین کر دیتا ہے بس اتنا ہی پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے فرمایا شیطان سوات ہی ماں شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسفسا اندازی کی تاکہ وہ ان پر ایکسپوز کر دے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے شیطان نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے تمہیں کیوں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم کہیں یہاں پکے نہ ہو جاؤ یعنی یہ بتایا کہ وہ جو وہ خاص جو درخت ہے اس کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اس سے انسان فرشتہ بن جاتا اگر اس میں سے کھا لے تو اس میں سے کھا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے اور دیکھو تمہارے اور فرشتوں میں کیا فرق ہے کہنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے لیکن تمہیں دیا کیا ہے فرشتے ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو اور وہی تو درخت تھا اصل جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے یہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ ادیب کو ڈرامہ کیا ہے یعنی شیطان نے ان کو اس طرح یعنی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی اور ان کو کانفیڈنس میں لیا اور بات بھی ان کے دل میں لگی ان ان کے دل کو لگی ہوگی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہم ہیں لیکن زیادہ کیپیبل ہم سے فرشتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں کہا آنا تو چاہیے اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ جنت تمہیں کیسی لگتی ہے انہیں کہا امیزنگ انہوں نے کہا اچھا تمہیں اندر کی بات بتاؤں میں معلوم ہے کہ میں اندر کا آدمی ہوں اندر کی بات یہ ہے کہ وہی تو دانہ ہے جو دانہ حیات ہے یوں ہی انہوں نے اس میں سے چکھا فلما ذاکا شدرا بدت لہما سواتہ تو اس تو ان کے کپڑے اتر گئے ان کی شرم ایکسپوز ہو گئی۔ و تفیقہ یکسفان علیہ مام ورقل اور وہ دونوں لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے ون آدھا تو ان کے رب نے انہیں پکارا علمکما تلکما شراک <شَعْرَاكُم> کیا آدم و کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں ون نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب آدم و بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ رب العالمین ہمیں شیطان نے ساری بات بتا دی ہے کہ تو نے ہمیں پیدا دنیا ہی کے لیے کیا ہے زمین ہی کے لیے کیا ہے یہ خام خواتون نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ویسا کیا تھا یعنی جو نافرمان اور باغی ہوتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے لیکن آدم و نے وہ کردار پر اختیار کیا جو رب العالمین کا پسندیدہ کردار تھا یعنی غلطی ہو گئی تو معافی مانگو تو, تو دونوں نے کہا ربانہ ظلمہ انفسنہ و تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ کون الخاصرین کیا ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے اور ناظرین یہی فرق ہے شیطنت میں اور عدمیت میں نافرمانی دونوں سے ہوئی غلطی دونوں سے ہوئی جواب طلبی رب العالمین نے دونوں کی کی ایک نے اقبال جرم نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کو رچنائز کیا یہی شیطنت ہے اور آدم و حوا نے ہاتھ باندھ لی رب العالمین کے سامنے کہ یا اللہ غلطی ہو گئے بہرحال اس کہانی کو کنکلوڈ کیا گیا دو نصیحتوں پر پہلی یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم علیہ ہم نے تم پر لباس اتار دیا ہے یواری سوات کم وریشا جو تمہاری شرم کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے لباس و تقوی زالے کا خیر اور خدا خوفی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے یعنی ایک انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں ایک گارمنٹس ہوتے ہیں ایک اوور گارمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسٹرا سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں سردی کے موسم میں آپ کو بنیان پہنیں گے پھر اوپر کو شرٹ پہنیں گے سویٹر پہنیں گے لیکن باہر نکلتے ہوئے شدید سردی میں آپ اوور کوٹ بھی پہنیں گے یا کوئی چادر اوپر گے تو یہ کیا ہے ایکسٹرا سیفٹی ہے تو خدا خوفی کا لباس یہ پہننا نہ بھولنا یہ سب سے اچھا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی آدم ہے آدم کی اولاد ہے آدم کے بیٹو لا یفتن الشیطان شیطان کہیں تمہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے کما اخرج آباوئی کو مل جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا ینزو انہما لباس ان کا لباس اترواتے ہوئے لیجوریا سوات تاکہ وہ شرم ان کی ایک دوسرے پر ظاہر کر دے انََََََََََ راکم ہوا و ہو بے وہاں سے تاکتا ہے تمہیں وہاں سے مانیٹر کرتا ہے من نہ نہيسوداتا رونا جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے پھر اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا کہ ويزا فعلو فاحشتاً اور جب یہ کوئی برا بے حيى كا کام کرتے ہیں قالو کہتے ہیں وجدنا الحہا آبا اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہ ہماری ٹریڈیشن ہے یہ تو ہمارا کلچر ہے یہ خام خم عوربیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وال ہمارا نا بے ہا بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی رکاور روایت جو وہ لے آتے ہیں کہ فلاں زمانے میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی کہ جو میوزک سکھایا کرتی تھی اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پاس میوزک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور فلاں بھی اس پہ جاتا تھا یعنی بالکل بے, بے پرکی باتیں ہیں。کوئی دلیل نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی اس کی اتھارٹی نہیں لیکن بس ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دین دی دین ہے قل کہہ دو ان اللہ لا یامرو بالفا کہ اللہ کبھی بھی بے کا حکم نہیں دیتا اطخلون اللہ مالا تالمود تو کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بعد رسولوں کے قصے سنانے کے لیے تمہید باندھی گئی آیت نمبر چونتیس میں ارشاد ہوا ولی کل امت ان اجل ہل امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے فیضا جا اجل تو جب بھی اس امت کا وہ اجلِ معین آئے گا لا یس تاخر تو نہ گھڑی بھر اس سے پیچھے جا سکیں گے ولا یس اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے آ سکیں گے بلکہ وہی ان کی فائنل مومنٹ ہوگی اس کے بعد اباؤ رسول کا آغاز ہوا آٹھویں رکو سے اور اسی زمانی ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے تقریباً آن ایوریج ایک رکو ہر رسول کے لیے الاٹ کیا گیا بہت خوبصورت یہ مقام ہے پڑھنے کے لائق ہے لق درس اللہ نوہن علاقوں ہی اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف فقال تو انہوں نے فرمایا یا قوم اللہ اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ من الہ غیرو اللہ کے سوا تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے ان عقاف علیکم عذاب یومن عظیم اور مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے عذاب کا اندیشہ ہے پھر ان کی قوم کا قصہ بیان کیا پھر اگلا رکو آیا نواں رکو بلا عادن اور اسی طرح ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف بھی اخام ہُودا ان کے بھائی ہُود کو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا یا قوم بد اللہ مالکمن الٰن غیرو احمری اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے افلا تتقون تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو پھر دسویں رقوم میں قوم سمود کا ذکر فرمایا ویلا سمود آخا مصالحہ اور قوم سمود کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی سالے کو بھیجا اور انہوں نے بھی یہی بات کہی یا قومی بد اللہ مالکم الہن غیرو قد جات کم بہینتم رب کہ اے لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے اور تمہارے پاس آئی ہے تمہاری رب کی جانب سے ایک واضح دلیل حاض ہی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی لقم آیتن جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے فضروحا چھوڑ دو اس کو تاقل فی عرد اللہ کہ اللہ کے زمین میں کھائے ولا تمسوحا بسوہند دیکھنا غلط ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فیاح خودکم عذاب العلیم ورنہ ایک دردناک عذاب سے دو ہو جاؤ گے اس کے بعد قوم لوت کا ذکر آیا آیت نمبر اسی سے اور پھر اگلے رکو سے یعنی آیت نمبر پچاسی سے قوم شعیب کا ذکر کیا گیا ان تمام رسولوں کے تذکروں میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ رسول قوم سے خطاب کرتا ہے یا قوم ہے اے میری قوم لیکن جواب قوم نہیں دیتی جواب سردار دیتے ہیں قالل مل الزین کا فرو قالل مل الزینہ متکبرین کے سرداروں نے کہا کافروں کے سرداروں نے کہا اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا کبھی کبھی یہ سارے سردار جو ہیں ان کا کوئی اسپوکس مین جو ہے وہ آتا ہے میدان میں اور وہ جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے کہ جو سردار کرتے رہے ہیں یعنی رسول کے ساتھ آرگو کرنا رسول پر رسول پر ریز کرنا یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام الناس تو ذرا متوجہ ہو رہے ہوتے تھے ان کی طرف کہ ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے اس کو سنیں لیکن سردار جو ہے وہ آگے بڑھ کر آبجیکشن ریز کر کے اس لوگوں کی توجہ اس سے ہٹا دیتے تھے اور ایک کامن بات جو رسولوں کے تذکرے میں آپ کو ملے گی وہ بالکل وہی ہے کہ جس کا آج بھی رواج ہے لیکن انداز ذرا بدل گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول کو قوم کے سرداروں نے پاگل کہا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا ہے یہ اس طرح کا پاگل قرار نہیں دیتے تھے کہ جس کو کسی پاگل خانے میں داخل کروانے کی ضرورت ہو بلکہ یہ وہی اسی طرح کا ایکسپریشن ہے جیسے آج بھی میں کوئی محفل لگا کے بیٹھا ہوں میرے کچھ معتقدین ہیں میری حیثیت ایک لیڈر کی ایک سردار کی ہے لیکن باہر سے کوئی شخص آتا ہے جو مجھ سے زیادہ صحیح بات کہتا ہے مجھ سے زیادہ پتے کی بات کہتا ہے اب لوگ جو ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں گے پوچھنے کے لیے کہ کیا خیال ہے اس بات کے بارے میں جو سامنے آ رہی ہے اب اگر میں دار ہوں گا تو میں اعتراف کروں گا کہ بھائی اس کی بات سنو وہ مجھ سے بہتر بات کہہ رہا ہے لیکن اگر میرے اندر کوئی خیانت ہوگی اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوگا تو پھر آپ کو میں کسی نہ کسی طریقے سے باور کراؤں گا کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم کیا انداز ہوگا مثلا اہمی مارتا رند ہے آپ پاگل ہے یا اور نہیں تو میں یوں اشارہ کر دوں گا اس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہیں سب کا حاصل ایک ہے کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے حق کو کھلے الفاظ میں تسلیم کرنے اور لوگوں کو بھی اس کو تسلیم کرنے کی دعوت دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی ولا کم فلقرآل الحکیم یا ویا الناس قد بذکر وَعِظَةٌ بِرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ